الحمد اللہ رب المین والسلام, على والسلام عليك يا رسول اللہ يا حبیب اللہ وال نبی اللہ وعلا يا نور اللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی احمد برکات کا رسالہ ہے اسرار بیکاری اس میں درود پاک کی فضیلت آپ نے نقل فرمائی ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا فرمان براکت نشان ہے لوگوں بے شک بروزی قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر درود شریف پڑے ہوں گے آل علی الحبیب آل صلی آل صلو اللہ آل تعالی علی وبا کے وسلم تذکرات الحفاظ جلد ایک صفحہ دو سو تیئیس پر ہے زبردست عالم اور محدف حضرت سینا عبداللہ بن وحد علی رحمت الرب ایک لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے مصر کے حاکم عباد بن محمد نے انہیں قاضی بنانا چاہا تو عہدے قضا سے بچنے کے لیے آپ کہیں روپوش ہو گئے ایک شخص کا نام تھا سباحی ہی اس نے آپ سے حسد کیا اور جھوٹی چغلی کھاتے ہوئے حاکم سے کہا عبداللہ بن وحد علی رحمت رب نے خود مجھ سے قاضی بننے کی حر ظاہر کی تھی مگر اب آپ کی قگن نافرمانی کرتے ہوئے غائب ہو گئے حاکم نے غصے میں آ کر حضرت سیدنا عبداللہ بن ورب علی رسم الرب کے مکان علی شان کو منہدم کروا دیا گرا دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن ورحب علی رسمۃ الرب نے جلال میں آ کر بار گاہر عبیض الجلال عزد وجل میں عرض کر دی یا اللہ عزا وجل سبای کو اندھا کر دے چنانچہ آٹھویں دن وہ سباہی نامی شخص اندھا ہو گیا حضرت سینا عبداللہ اللہ بن وحب علی رحمت و رب پر خوف خدا ازدل کا گلابہ رہتا تھا ایک بار ذکر قیامت سن کر ایسی دہشت ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہوش میں آنے کے بعد صرف چند روز زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی نہ بولے ایک سو ستانوے سن ہجری میں آپ نے وفات پائی اللہ ازدل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری دیکھ حساب مغفرت ہو اولیاء کا جو کوئی ہو بے ادب اولیاء کا جو کوئی ہو بے ادب نازل اس پہ ہوتا ہے قہر و غذب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا سچا ادب نصیب فرمائے صحابہ کرام علی مردوان کا سچا عدم نصیب فرمائے اولیاء اظام رحم اللہ السلام کا ادب نصیب فرمائے انبیاء صحابہ اولیاء کی بے ادبی اور ان کے بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد کبھی بے ادبی نہ ہو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی و وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کرامات اولیاء سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج کا موضوع ہے اولیاء کرام کی دعاؤں کی برکتیں آپ نے جو پہلی حکایت سنی حضرت عبداللہ بن وحب علی رحمتورب کی جب آپ نے جلال میں استاد کو بدعا دی تو وہ اندھا ہو گیا تو اللہ والوں کا ادب کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے اور وہ ناراض ہو کر بدعا کر دے تو بیڑا غرق ہو جائے گا ان کی میٹھی نظر پڑ گئی اللہ والوں کی تو بیڑا پار ہو جائے گا اور ان کی جلال بھری ناراضی والی نظر پڑی تو بیڑا غرق ہو سکتا ہے تو اللہ والوں کی دعاؤں کا کیا مقام ہے سبحان اللہ رفظین فی حقایا اس میں حضرت علامہ شیخ عبداللہ بن اسی علی رحمت اللہ اہل کافی لکھتے ہیں ایک بزرگ کے علاقے میں قہط پڑا لوگ پریشان ہوئے ایک شخص پانی خریدنے گیا تو بڑا مہنگا پانی ملا اسے راستے میں ایک انجان فقیر ملا اس شخص نے جس نے بڑا مہنگا پانی خریدا تھا فقیر سے کہا آپ ہماری پریشانی نہیں دیکھتے دعا فرمائی فقیر نے پوچھا کس چیز کے لیے کیا پریشانی ہے آپ کو کہا بارش کے لیے دعا فرمائی سن کر فقیر کا رنگ سرخ ہو گیا ایک ساتھ خاموش ہوا اور ایک زوردار چیخ مار کر وہاں سے چلا گیا وہ شخص خریدا ہوا پانی ابھی گھر لے کر پہنچنے نہیں پایا تھا کہ رم جھم رم جھم بارش براثنا شروع اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ, وقل اللہ, وقل صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ و صلو قیون الحکایات حصہ دوم صفحہ ایک سو تیس حضرت ابو سلیمان رومی علی رحمت اللہ سے منقول ایک شکایت ہے سنی اور ایمان تازہ کیجیے پرماتے ہیں میں نے خلیل سیاد علی رحمت اللہ الجواد کو کہتے سنا ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف بے اور گم ہو گیا بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا بیٹی کی جدائی اور والدہ اس کے غم سے نڈال ہو گئی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا معروف ترقی علی رحمت اللہ علی کی کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے لوگ کتنے خوش عقیدہ تھے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کوئی پریشانی آتی تو اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دیتے تھے عرض کیے اے بو محفوظ میرا بیٹا لاپتا ہو گیا <تصفح> والدہ بیٹے کی جدائی کے غم سے ہلکان ہوئی جا رہی حضرت سیدنا معروف کرخی علی رسمت اللہ القوی نے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے یہ سن کر کامل ولی مقبول بار گاہے خدا بندی حضرت سیدنا معروف کرخی علی رحمت اللہ القوی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی اے میرے پروردگار عزد وجل بے شر تمام آسمان تیرے ہیں زمین تیری ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا مالک و خالق تو ہی ہے اے میرے مالک الز وجل ان کا بچہ انہیں لوٹا دے حضرت سیدنا خلیل سیاد علی رحمت اللہ جواد فرماتے ہیں پھر میں آپ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا یہ اللہ کے ولی کی دعا کی قبولیت کی یہ صورت ظاہر ہوئی کہ شہر کے دروازے پر بیٹے کو پایا اس کا سانس پھولا ہوا تھا میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرتے محبت سے پکارا اے محمد اے میرے بیٹے آواز سن کر وہ میری طرف لپکا میں نے اسے سینے سے لگایا پوچھا میرے لخت جگر کہاں تھے تم کہا ابا جان گندم کے کھیتوں میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا حضرت سیدنا خلیل سیاد علی رحمۃ اللہ عبادت فرماتے میں بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا یہ سب حضرت سیدنا معروف کرقی علی رحمت اللہ قوی کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا بیٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا نیک لوگوں کی دعاؤں سے مصیبتیں ڈلتی ہیں غمدور ہوتے ہیں ہمارا رب عظیم اللہ کریم جوادرحیم از اجل اپنے بندوں پر ہر آن فضلوں رحمت و کرم کی بارش برسا رہا ہے جو چاہے باران نے رحمت میں نہال اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کرام رحم اللہ السلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق فرمائی ان کے برکت سے ہمارے مسائب اور علام دور فرما دے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ, صل اللہ تعالی علی وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام حد کشف المحدوب تصوف کی مشہور کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے ودی اللہ بھی بہت مشہور ہیں حجت الکاملین امام الواسین حضرت ابو الحسن سید علی حجویری اور آپ مشہور ہیں داتا گنج بخش کے نام سے رحمت اللہ تعالی آپ نے لکھا کہ ایک بچہ اونٹ پر بوجھ لاد کر اس کی نکیل پکڑ کر کسی بازار میں جا رہا تھا بازار میں کیچڑ بہت تھی اونٹ کا پاؤں پھسلا گر پڑا تو اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا اب لوگوں نے اونٹ سے بوجھ اتارنا شروع کیا لیکن بچہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا تھا رو رہا تھا اتفاق سے اللہ ازل کے ولی حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن قصاب علی رحمت اللہ ہی وہ وہاں سے گزروا ہوا پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے آپ رحمت اللہ علی نے اونٹ کی نکیل تھامی آسمان کی طرف منہ کیا دعا مانگی یا اللہ ازل اس اونٹ کا پاؤں ٹھیک کر دے اور اگر تو درست نہیں کرنا چاہتا تو میرا دل بچے کے رونے سے کیوں جلاتا ہے اللہ تعالی کے ولی کی دعا کی برکت سے آنند فانن اونٹ نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ کھڑا ہو کر دوڑنا شروع ہو گئے حبیب سل اللہ تعالی علی محمد آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالی ال کی دعا کی برکت سنی عریمان تازہ کیجیے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شیوخ شہاب الدین سوہر علی رحمۃ اللہ الغنی یہ اپنے عہد کے یگانہ یکتا اور فقید المثال بزرگ آپ کے والد کا نام ہے حضرت شیخ محمد قریشی علی رحمت اللہ کافی ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی مایوس ہو گئے اوسے پاک شہن بغداد اغداد پیران پیراں میرے میرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت بابرکت میں پہنچے عرض کی حضر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے و سے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے غید کی خبر سنائی اللہ کی عطا سے اور امبیا کی مساتت سے اولیاء بھی غیر جان لیتے ہیں فرمایا تمہیں جلد ایک فرزند جلیل عطا کیا جائے گا جو نہایت سعادت مند ارجمند ہوگا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے دعا کی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی مگر وہ لڑکا نہ تھا بلکہ لڑکی تھی آپ نے دعا کی تھی اولاد نرینہ کی مگر بچی کی آمد ہو گئی اسے پاک ردی اللہ ہو تو آئلن ہو میں تلا دی گئی کہ لڑکی کی ولادت ہوئی بچی کی ولادت ہوئی آپ نے فرمایا لڑکی نہیں لڑکا ہے گھر واپس جا کر دیکھا تو واقعی لڑکا تھا وہ کسی اہل محبت نے کہا کہ منہ سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی دن کو جو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی سب سب سب اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچہ شعب الدین ہے یہ بچہ بہت مبارک ہے یہ بڑا ہو کر شیخ خوش بنے گا اس کی عمر طویل ہوگی سوال اللہ اللہ, اللہ اللہ عز و جل کی ان پر رسمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو سلو الحدیب صلی اللہ تعالی عالم احمد اخبار عز الاخیار یہ بہت پیاری کتاب ہے یہ لکھی ہوئی حضرت شیخ ابد الخط دہلوی علی رحمت اللہ کبھی کی اس میں لکھتے ہیں آپ کہ خشک سالی ہوئی لوگوں نے دعائیں کی بارش نہ ہوئی اب لوگ حضرت شیخ نظام الدین علی رحمت اللہ المبین کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ان سے برخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالی عائل نے اپنی امی جان کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا لیا اللہ والوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں اس کی برکتیں بھی ابھی ظاہر ہوں گی ان اللہ آپ کے سامنے اور اس دھاگا اس دھاگے کو لے کر ہاتھ میں لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں کی یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی یا اللہ عز و جل اس دھاگے کے توفیل باران رحمت یعنی رحمت کی بارش عطا فرما دی ابھی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رم جھم رن جم بارش برسنا شروع ہو گئی اللہ اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری جو حسامت کیسے اللہ والے تھے اور کیسی اللہ والی تھی کہ کسی نامحرم کی ان پر نظر نہیں پڑی اللہ تعالی اس ولیہ کے سبقے ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر تا فرمات پردے کی توفیق عطا فرمات میری جس قدر ہیں بہنیں صدی کاش برقع پہنے امیر علیہ سنت اپنے وہ مدنی جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں بار بار اسالت میں استغاثہ بھی کر رہے میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے او کرم شہ زبانہ مدنی مدینے والے صنحبیب اللہ تعالی حمد و فاخ بھی وزارہ وسلم فضان سنت جلد اول میں رضولیاہین کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہسنت بان دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطار قادری رضبی زیائی دعوت وارکات ملالیہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار کا شمار اولیاء اقبار میں ہوتا ہے آپ نیکی کی دعوت کی دھومیں بچاتے تھے اللہ اعداد افراد بصد عقیدت آپ کے اجتماع میں حاضری دیا کرتے تھے اور آپ کا بیان سنا کرتے تھے ایک بار اجتماع نور بار نے کسی حقدار نے چار درہم کا سوال کیا آپ نے اعلان فرمایا جو اس حقدار کو چار درہم یعنی چار چاندی کے سکے چار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا آپ یہ فرما رہے تھے اور ترین سے غلام گزر رہا تھا ولی کامل کی رحمت بھری آواز سنی تو قدم تھم گئے اس کے پاس چار تھے وہ کو کو منگتے کو اس حقدار کو دے دیا حضرت سیدنا منصور علی رحمت اللہ الغفور نے فرمایا بتاؤ کون سی چار دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اللہ مانگ کیا مانگتا ہے عرض کے حضور میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں دعا فرمائیے نمبر دو ازور دعہ کیجئے کہ مجھے ان چار دراہم کا عوض ملے بدلہ ملے نمبر تین مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے نمبر چار میری میرے آقا کی آپ کی اور تمام حاضرین اجتماع کی بخشش ہو جائے اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی غلام اپنے آقا کے پاس پہنچا تاخیر ہو گئی تھی آقا نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو واقعہ سنا دیا آقا نے ایک اچھا پہلی دعا کون سی تھی حضور پہلی دعا میں نے یہ کروائی کہ وہ غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں آقا نے بے ساختہ کا جا تو غلامی سے آزاد ہے دعا کی قبولیت کا فوراً وہ اثر ظاہر ہوا پوچھا بتاؤ دوسری دعا کون سی کروائی کہا جو چار درہم میں نے دیے ہیں اس کا نیم بدل مل جائے آقا آکا تھا میں نے تجھے چار درہم کے بدلے چالیس ہزار برہم دیے اب آقا نے پوچھا کہ تیسری دعا کیا تھی بولا حضور تیسری دعا یہ کروائی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی نس... توفیق نصیب ہو جائے یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر توبہ اور استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا میں اللہ رضل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں چوتھی دعا بتاؤ کہا میں نے التجا کی کہ میری میرے آقا کی آپ جناب کی اور تمام شورکائے اجتماع کی مغفرت ہو جائے یہ سن کر آقا نے کا تین باتیں تو میرے اختیار میں تھیں وہ تو میں نے کر لی یہ چوتھی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر یہ میں نہیں کر سکتا اسی بات اس آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے کر دیا میں ارحم الراحمین ہوں یعنی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں میں نے تمہیں تمہارے غلام کو منصور کو اور تمام حاضرین اجتماع کو بخش دیا علی آل علی الحبیب آل اللہ, آل اللہ تعالی علی محمد وبار جو میٹر اس ٹائم وہ کتنے پیارے پیارے مدنی ہے ہیں میں اللہ, اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ والوں کے اجتماع میں بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں آل آل آل اللہ ایک بدلی پھول یہ کہ راہ خدا عزا وجل میں خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا گٹتا نہیں ہے بڑھ جاتا ہے غلام نے کتنے درہم خرچ کیے تھے چار, چار. آقا نے کتنے ہاتھوں ہاتھ اتا کیے چالیس ہزار, ہزار. سوالنگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیں اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں زکاط دیں فطرہ ادا کریں قربانی کریں ماں باپ کی خدمت کریں بچوں کی خدمت کریں مساجد اور جامعات کی تعمیر میں حصہ لیں غریبوں مسکینوں کی خدمت کریں ان پر خرچ کریں انشاءاللہ شاء اس کا روز ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا جی اور دیکھیں اللہ والوں کے اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہیں کہ حضرت منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار دعا کرتے ہیں اور مالک و مولا اس دعا کی قبولیت کو کس طرح ظاہر فرماتا ہے سوال اللہ دعائیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وزارہ رضول یاشین کی آپ نے حکایت سنی میں اب شکایتیں اور نصیحتیں نامی کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی ہے اس کا عربی نام ہے ارر الفائقی ورقائق اس کے مصنف ہیں مبلغ اسلام اشعش شاہد حریفیش رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت ہی ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سید داتونہ بصریہ عدویہ عید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر داخل ہوا دائیں بائیں ہر طرف گھر کی تلاشی لی ایک لوٹا ملا اسے اب نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت سید داتونہ بصریہ عدویہ عید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چلاک اور ہوشیار چور ہو تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے خالیات کیوں جا رہے ہیں چور نے کہا مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی میں کیا لے کے جاؤں فرمایا غریب شخص یہ لوٹا جو ہے اس سے وزو کر کمرے کور میں چلا جا دوڑ کر نماز اگا کر یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر جائے گا اس چور نے آپ رحمۃ اللہ تعلی کے کہنے کے مطابق وضو کیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعلیہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی اے میرے آقا مولا اجزا یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا جب وہ چور نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہو گئی چنانچہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز ہی پڑھتا رہا شاہری کا وقت آیا آپ رحمت اللہ ہے تو علیہ اس کے پاس تشریف لے گئی کیا دیکھا کہ وہ چور وہ سابقہ چور جو ہے سجدے میں ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے اے نفس جب میرا رب از وجل مجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا میری مخلوق سے گنا چھپاتا رہا اب گناہوں کی گٹڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے جب وہ رب از وجل مجھے اتاب کرے گا اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا حضرت سیداتنا راضیہ رابیہ ادبیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بھائی رات کیسی گزری بولا خیر سے گزری آج بھی ان ساری سے میں نے اپنے رب عزوجل کے بار میں قیام کیا اس نے میرے تیرے پن کو درست کر دیا میرا حضر قبول فرما دیا میرے گناہوں کو بخش دیا مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا حضرت سعیدات بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح اٹھایا عرض کی اے میرے مالک عز و جل یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں تو کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے اچانک آپ کے دل کے کانوں نے یہ آواز سنی اے رادیا ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اسے اپنا قرب عطا فرمایا سبحان اللہ اس شکایت کو نقد کرنے کے بعد وہ بلکہ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ علیہ عربی شیر ادت انگیز دعا لکھتے ہیں آئیے سنی اور ایمان تازہ کیجئے یا سیدی اب دل فی بابکا یرجو ربا کا فجد بل اف اولا بکا ہاشا کا, کا دون اط اللہ بکا آؤ تب تلیا کا پل اے میرے مولا عزوجل تیرا مسکین بندہ تیری رضا کی امید لگائے تیرے در پر حاضر بس معافی کے ساتھ جودو کرم کرنا تیرے شائن شان ہے یا الہی عزوجل تیری پناہ کہ تو اپنے تلبداروں پر اپنے مثال سے پردہ ڈالے یا اپنے دوستوں کے دلوں کو عذاب میں مبتلا کرے وہ بلی ادین اسلام لکھتے ہیں اس حکایت کے بعد اس شیر کے بعد دعا اے میرے اسلامی بھائی اختہ اعظم والے اس سے سب لے گئے تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے کچھ اپنے رب اجزا جل کے در پر نادم شخص کی طرح کھڑا ہو جا ذلت سے سر کو جھکا یوں کہے کہ کے میں غالب ہوں اور فہری کے وقت یوں عرض کر میں گناہ گاروں نا فرمان ہوں اے مالک کو مولا میں تیرے عفو کرم کی امید لیے تیرے دربار میں حاضروں مجھے معاف فرما دے اس کے نیک بندوں سے مشاد اختیار کر اگرچہ عمل کے اعتبار سے تو ان میں سے نہیں پھر بھی ان کا قرب اختیار کر اے میرے اسلامی بھائیو عارفین بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اپنے علم پر عمل کرتے انہوں نے نیند کو چھوڑ کر تاریخ راتوں میں قیام کیا اور آنسو سے چہروں کو دھویا بس زجر و توبیق والی آیات کی تلاوت نے انہیں بے چین کر دیا اللہ عزوجل کی ان پر احمد ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اول کلام اللہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں ہم سن رہے ہیں ایک اور ایمان فوج شکایت سنیے حضرت سیدنا محمد بن سعید بسری علی رحمتہ اللہ القوی فرماتے ہیں بسرا کے راستے پیدل چل رہا تھا ایک عربی کو یعنی عرب کے دیہاتی کو اپنا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا میں اس کی طرح متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اونٹ گرا اور مر گیا وہ شخص اور جو اونٹ پر جو کجاوا تھا وہ بھی گرا اور شخص بھی گرا تو وہ آرابی وہ دیہاتی عرب کا دیہاتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے تمام اسباب کو پیدا کرنے والے اور ہر طلبدار کی طلب کو پورا کرنے والے مجھے اسی حالت پر لوٹا دے یہ جی بزرگ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مراوا اونٹ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ شخص اور تجاوا بھی اس کے اوپر ہو گیا اللہ کے ان پر رحمت ہو ان کے سب کے ہماری بے حصہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سلم مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی بڑا شریر تھا اس کی شکایت لے کر محلے والے میرے پاس آئے میں اسے سمجھاؤں میں اس کے پاس گیا کہا تیری نافرمانیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا تو توبہ کر لیا اس محلے سے چلا جاؤں نے کہا میں اپنے گھر پر رہوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا میں نے کہا ہم حاکم میں وقت سے تیری شکایت کریں گے کہنے لگا میری سے دوستی ہے تعلق ہے میرا تیرے خلاف اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں گا یہ سن کر کہنے لگا میرا تم سے زیادہ مجھ پر رحم فرمانے والا ہے پھر وہ میرے پاس اٹھڑا ہوا حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے راج شہری کے وقت اللہ عضل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گزار ہوا اے میرے مالک حقیقی فلاں شخص نے مجھے تکلیف دی تو اسے سزا دے غیر سے آواز آئی بدعانہ کر یہ ہمارے اولیاء میں سے ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں وہ اسی وقت اٹھا اور جا کر دروازے پر دستک دی وہ شخص باہر آیا سمجھا کہ شاید میں اسے محلے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں رونے لگا معذرت کرنے لگا میرے محترم میں نے آپ کی بات مان لی میں محلے سے نکل جاؤں گا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا بلکہ بتانے آیا ہوں کہ جب میں نے اللہ اللہجل کی بارگاہ میں تیرے خلاف دعا کی ہاتھ اٹھائے وہ پکارنے والے نے پکارا کس سے بد دعا نہ دے یہ ہمارے اولیاء میں سے ہے اس نے جب یہ سنا تو رونے لگا اور سچے دل سے اس نے توبہ کی لوگ اس کی اور پھر اس کا یہ معاملہ ہوا کہ لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ شخص پیدل مکہ مکرمہ زیادہ اللہ تعالی شرف و تکریما چلا گیا اور وہیں ٹھہر گیا حضرت سیدنا مالک میں دینار علی رحمۃ اللہ علی غفار فرماتے ہیں اگلے سال میں نے حج کیا زہر کا وقت مسجد الحرام کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا مسجد کے کونے میں میں, میں نے کچھ لوگ دیکھے میں کھڑا ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گر جمع ہیں جب غور کیا تو معلوم ہوا یہ میرا وہی پڑوسی تھا مٹی پر لیٹا ہوا لمبی لمبی سانس لے رہا تھا میں اس کے سر کے قریب بیٹھ کر رونے لگا اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر کہا ہے مالک دیکھو وہ رب افز و جل برائیوں سے در گزر کرتا ہے آنسو بہانے والوں پر رحم فرماتا ہے میں اس محلے سے نکلا اور تج سے حیا کی وطن گھر والوں کو چھوڑا حالانکہ تو بھی میری طرح مخلوق ہے مگر میں نے خالق سے حیا نہ کی تو میں قلب بروزی قیامت اس کے بارگاہ میں کیسا کھڑا رہوں گا پھر اس نے کہا سر دلے پر در سے کھینچی اور اس کے ساتھ ہی اس کا تاعر روح قفر سے انصری سے پرواز کر گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت بچے تعین بھائیوں میرے مرشید حضرت علامہ مولانا محمد ابیاس ستار قادری رضبی زیاد دامد بارہ کت علیا بھی اللہ کے بلے آئیے ان کی قبولیت دعا کی ایک حکایت بھی آپ کے بارگاہ میں پیش کروں یہ اس وقت کی بات ہے جب جامع مسجد گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا کرتا تھا دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز میں شب تھی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اور کی ترکیب تھی ایش و اششرت شراب و رباب کی مستی میں مصر رہنے والا شخص اتفاق سے گزرا امیر علی سنت دعا فرما رہے تھے اجتماع پر حیبت تاریخ کے لوگ رو رہے تھے اس کے کانوں سے جب رونے کی آواز ٹکرائی اس کا دل نرم پڑا اس کے پاس جو شراب کی بوتل تھی اس نے باہر جو بجلی کا پول تھا اس کے نیچے چھپا دی دعا میں شامل ہو گیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم ہم لوالیہ کی رقت انگیز دعا کے سبب اس کا وجود خوف خدا سے کانپنے لگا آخ آسو بہانے لگی تقبیر کا ستارہ چمکنے لگا اور وہ شرابی گناہوں سے تائب ہو گئے دعا سے فارغ ہوا اس نے شراب کی بوتل کو زمین پر دے مارا دعائیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقبیر دیکھی طبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو عید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے بلائی جاتی سلو الحبیب محمد الحمدللہ عزل دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں قبولیت دعا کے واقعات تو بے شمار ہیں اور سعادت مند ہیں وہ مسلمان جو دینی اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں مرکز اللہ کے ایک اسلامی بھائی قبولیت دعا کی بہار ملازہ فرمائی یہ خلافہ پیش خدمت ہے دو تین سنی عیسوی کی غالباً بات ہے دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنوں کو بڑا اجتماع ملتان میں ہونا تھا کسی نے دعوت دی تو اس نے ارض کی کہ میں چھ بیٹیوں کا باپ ہوں گھر میں پھر ملا دور دعا فرمائی اب کی بار اس نرینا اولاد اب اسلام بھائی نے انفرادی کوشش کا وہ انوکھا انداز اختیار فرمایا سبحان اللہ اب تو آپ کو تین روزہ سنو بھرے اجتماع میں ضرور حاضری دینی چاہیے حج کے بعد تعداد کے لحاظ سے آشکان رسول کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے آ کر دعا مانگیے نہ جانے کس کے سب کے بیڑا پار ہو جائے یہ عاشق رسول کہتا ہے کہ یہ بات میرے دل کو لگ گئی میں اجتماع میں حاضر ہو گیا وہاں کا رو پرور منظر میں بیان نہیں کر سکتا پہلی بار زندگی میں اس قدر زبردست ہمیں روحانی سکون ملا الحمد للہ از وجل اجتماع کے چند ہی روز کے بعد اللہ تعالی نے مجھے چاند سا مدنی منہ آتا فرما دیا گھر والوں کی خوشی بیان سے باہر الحمد للہ یزہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اللہ عز و جل نے مجھے, مجھے مزید ایک اور مدنی مناطا فرما دیا آل الحمد للہ عزم اجل یہ بیان دیتے وقت مجھ گناہگار کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت ملی ہوگی ففاور رضویہ جدید جلد ڈبل بارہ سفا ایک سو چلاسی پر اعلی حضرت فرماتے ہیں جماعت میں برکت ہے اور دعائیں مجمع مسلمین اقرب قبول مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے علما فرماتے ہیں جہاں چالیس مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جماع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے اور جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا ان میں ایک مقام وہ بھی ہے ولی اللہ کا قرب وہ ولی اللہ زندہ ہو یا دنیا سے پردہ کیوں مزار میں آرام فرماؤ ولی اللہ کے قرب میں دعا قبول ہوتی الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کا ادب نصیب فرمائے اور ان کا قرب نصیب فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں ان کاملین کے صدقے میں قبول فرمائے اور دو جہاں کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے دعوت اسلامی کے اجتماعت میں شرکت فرماتے رہیں گے تو اجتماع کی برکتوں سے ان دعائیں بھی قبول ہوں گی سنتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی شیخ طریقت امیر نے سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار فادری رضبی زیائی دعوت برکاتم علیہ نے ایک مدنی مقصد دعوت اسلامی والوں کو دیا ہے آئیے وہ دوہرا لیتے ہیں مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ اپنی اصلاح کے لیے امین سنت نے ہمیں یہ طریقہ سے فرمایا کہ ہم روز مدنی انعامات کا رسالہ اپنے پیش نظر رکھیں اپنے سامنے رکھیں اور اس پر تفکر کریں جس سے دعوت اسلامی کے مدنی مول میں کہتے ہیں فکر مدینہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا روزانہ فکر مدینہ وقت مقررہ پر اگر وقت مقرر نہیں کریں گے تو بھولنے کا خوف وقت مقرر کر لیں اس کی فکر مدینہ کریں انشاءاللہ اپنی اصلاح کی ترکیب بنتی چلی جائے گی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعمت برکاتمیہ نے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا ارشاد فرمایا ہے داود اسلامی کے مدنی قافلے بارہ ماہ کے لیے بانوے دن کے لیے تریسٹھ دن کے لیے اکتالیس دن کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن کے لیے تین دن کے لیے سفر کرتے رہتے وہ جو اسلائم میں موجود ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی ہمت فرمائیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے تو قبولیت دعا کے کتنے واقع تھے وہ اسلام میں کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے محبوب کی زیارت ہو میں قافلے میں گیا تو میری یہ دعا قبول ہو گئی اور کوئی اس ٹائم بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماموں کے لیے دعا کی تھی اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی کوئی کہتا ہے کہ میں نے ماں کے دعا کی تھی قافلے میں جا کر الحمدللہ جب گھر لوٹا تو میری بیمار ماں صحت یاب ہو گئی اور اسی نے اٹھ کر دروازہ گھر کا کھولا الحمدللہ تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی شہادتیں حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم